سب سے پیارے ملے کے لئے وہاں ملے کیونکہ سولی سولی مجھے مجھے چلے گئے انیا دیکھا گیا بچوں کے لیے پرابلم بن پر جاتی ہے ویسے کئی سر کئی لڑکیوں کو حیض ہونے پر سائکیٹرک ڈیزیز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اتنے انٹروورڈ ہوتی ہیں اپنے ماں کے ساتھ اتنا ان کو کیا کہتے ہیں کھل کر بات کرنے کے حالات نہیں ہوتے اب وہ کسی کو بتا ہی نہیں سکتی ہے وہ تو اپنے اوپر وہ جھیل رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ سائکیٹرک ڈیزیز ہونے میں ڈپریشن میں اور یہ سائیکوس بجانے کا کئی ہو جاتی ہے یہ غات جا کے خطرناک کی بچی ہوئی وہ اس کو سائکیٹک علاج کرا رہے تھے دم کرا رہے تھے اس کو چاروں طرف پھلا پھرا کے شامت ہو گئی صحیح نظر اللہ تھا متعارف ہے پیغنا گئے تو عام طور پر یہ بریفنگ دیتی ہے نا وہ کہتی ہے ناپاک اب ناپاک ہو گئی اور اب جو ہے خیر ان سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو میں اس کا خیال ایک دم کروں گا تھوڑا آپ لوگ خود کریں گے اس کے لیے آپ آئیں تو وہ خامن تو نہیں آئے خامن میں خراب خامد بھی دوبارہ تو میں نے کہا کہ آپ اسے کہیں گے کہ آپ عورت ہیں اور اب آپ کا نارمل فزیولوجیکل فنامنا عام زندگی کا جو حالات آتے ہیں اس کے حالات آپ پڑھاتے ہیں یہ ہمیشہ آتے اور اس کی وجہ سے شریعت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک خاص صورتیں دی ہے اب کوئی دیکھیے کہ آپ ناپاک ہو گئے آپ ادماغ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں آپ تو انداز جی کے قابل نہیں ہے اب کہیں گے اس حالت میں عورتوں کو شریعت میں کچھ آسانیاں سل کر دی تو وہ نماز نہ پڑھا کریں تلاوت میں کیا کریں اور پھر اس بات یہ ختم ہو جائے تو پھر نادو کے پاک ہو کے پھر نماز پڑھنے شریعت میں آسانیاں آسانی آسان. وہ بڑے حیران میں ہیں تھی نہ اور بھی بات تھی. اس کو جو بند تھی فیڈ ہوا تھا کہ اس کے بعد <تصفح> اس, اس کے ذہن پر ہے کہ بوجھ آیا اس میں آ... سائکیٹری ایسا بوجھ ہوتا ہے جس کو آواز میں اپنے سے اتار نہیں ہوتا ایسا آدمی ہو اس کو بوجھ اتار سے تو بغیر دعائی کے بغیر ڈاکٹر کے بغیر وہ واقعات میں آپ کو یہ سنا بس میں کی ایک فیصلہ بادشاہ ڈاکٹر مریض علاج کرا رہے ہیں امپروومنٹ نہیں ہو رہا <coughs> وہاں کا پروفیسر چار سال کا ہمارا دوست شاگرا اس کی پر طرح کا کسی خط تھے پشاور کو یہ پتا ہے اس ڈاکٹر کو خط تھے اور اس سے کوئی بات نہ چھپا اپنا سارا ہار رکھے اور اس نے پھر کیا کہ تیرا علاج لڑکی نے خط لکھا دیکھا کہ میں یا ڈرکی پڑ رہی تھی یا کسیوں کے ساتھ تعلقات میں نے ڈرتی سڑ گئے کب تک آ کر بڑے دکھ کے ساتھ ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے مجھ سے وہ متا دولت جو ہے اور سرمایہ ہوتی ہے ضائع یہ مجھے بکا دی اس کے بعد میں نے کو خط تک جب میری پیاری بیٹی کہ میری پیاری بیٹھی روحانی آدمی خلاف تھی بچ بات ہے کہ اللہ تبارے ہو رہا کو معاف کرتے ہوئے خلاف فرما کر یا بازی اللہ نصرت رحمۃ اللہ اے میرے بندوبست مجرموں نہیں تھا مجرموں سے خلاف نہیں یا اللہ اپنے اللہ کی رحمت نہ تمہارے کن گناہ وہ تو ہے ول سٹا کی کرشنے والا ہے بہت خراب عربی کے سب ہے اس کا ترجمہ کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں وہ جو ہے ہوا حقیقت کے اعتبار سے فل حقیقت اصلی طور پر الگ عبور رہی وہاں اسل کے کھائے مزود گزری مزدوری جب مسلمان ہونے کے آئے نا اور انہوں نے کہا کہ آیا میں کام قبول کرے تو معاف ہو جاؤں تو آیت نازر ہو گئی کہ جی وہ کیسی آئے تھے کسی کا شرپ میں نے کیا اللہ تعالیٰ کے معاف کرے گا معاف کرے گا دوسری ایس آئی جس نے قتل کیا اور بدکاری کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ آ, بعض گنا ساری میں تو قرض کی ہے ساری باتیں میں نے کی ہوئی ہیں اور بعض کو معاف کریں گے اس یہ جس وقت یہ گار پر غصہ کرنا تربیت کے جو پڑتا ہے تو اس وقت بھی آدمی اس بات سے خیر کرنا چاہیے خدا ہے ان کو روزی دینے والا ہے پیدا کرنے والا ہے جیسے اس کو پیدا کیا روزی دے رہا ہے وہ اس کو گنا کے باوجود خطاب کر رہا ہے کہ آئے اللہ اے میرے بندوں کو جانا وہ خطاب جب آپ کو میرا خط پہنچا آپ نواز ہو کر میں نے دیکھا کہ یو آرڈ سی دیکھ یو آر ایز ویڈ آپ ایسے ہی مار کو ملا مغرب کی ڈائبان کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا آپ نے پیسے لے کر اس کا علاج کیا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہم نے بغیر کیا ٹھیک ہو گئی ہے اب یہ تو آپ کو پیسے پتا ہوگا ہمارا جو ہے پتا رہے کہ اس علاج کی بات ہے بتاؤ کی بات نہیں سرکل وہ نہیں کہہ سکتے سرکاروں کو علاج کرا رہی کو نہیں کہہ سکتی اور وہ روحانی ہونے کی وجہ سے اور اس کے امن کا کی بات وہ کہہ دیا تو کہ میں نے ایسا خواب دیکھا میں نے کچھ کتابیں دی ہے کہ آپ کے خاندان میں کسی صاحب منصب آدمی سے آپ کی شادی بس اس سے سارا مسئلہ ہو گیا اس کے حوصلہ آئی کہ میری خاندان میں فلانہ ہمارے خاندان دی. ایک, ایک واقعی فیصلہ بات کو بہت بر بہت بر میں گیا تو وہاں جو خاندان کے ساتھ ہمارے تلقات تھے کہتا تھا وہاں میں ذکر ہوئی کہ گھر برساتی جلدی جلد کیا بیٹھے ہم نے کہا جی ہمارے خاندان کا ایک آدمی ہے دماغی مریض ہے اور اس کے لیے ہم لائے تو پانی دم کر گئے ہے مجلس میں بیٹھ گئے پانی ہمیں کھڑی کی زمین کے ساتھ ہی پر گئے لٹک گئے تو پیچھے میں نے بوتل ڈال دی اگر بند کریں گے مجسمہ دعا ہو جائے وہ بند کرنا ہے ضروری ہے اور آدمی آیا کہ میرا پانی دم کیا ہے اس نے کہا دم کیا بولے اس کو بڑوں کو دیں سال بعد میں گیا آدمی بالکل تھی اس کی دل کے پارے میں بات کیا کر رہے تھے آپ کو بیان کرنا چاہیے اور اس کی تربیت جو ہے تو یہ بال بچوں کی اس ہونی چاہیے عورتوں کی طرف سے کی اور hmm. نہ کسی کو سگریٹ رکھا جائے تو وہ آدمی کے لیے وہ بال اجاز منگ سکتی ہے اور, hmm. اور ایڈو لائسنس کو باقاعدہ سچ بات ہے یہ ہے کہ شبلی شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ رہے ہیں تو ان کو الہام ہوا کہ شبلی اگر میں تیرے عبوں کو لوگوں کے سامنے لوگوں پر تعرح کروں لوگوں کو بیان کر تو کیا حال ہوگا تمہیں جاننے کی یاد نہ میں تیرے رحمت کو بیان کر دوں اس کو یاد نہیں کر ایک دفعہ صرف ہم جماعت میں گئے ہوئے تھے تو سی جو ہے یہ بنیادی طور پر سبوں کے مزاج مزاجوں ترسٹ ہیں جماعت ہماری کامیاب نہیں ہوگی جتنی جو کہ اگر کر کام کرتی ہے ہماری جماعت بڑی کامیابی وہ بڑے لوگوں کی عقدت ہوگئی سائن کیا سائنس آر سات دورہ کیا کروں اب وہ کے جذبوں کے ہمارے گھر جائے ہمیں کیا مشکل ہے چوبیس گھنٹے سارا دن کو ایجوکیشن کے ماحول میں بجٹ ہوئی عورتوں کے درمیان بیٹھے رہتے رہا گھر بچے رہ گئے بچے آپ کے چلے جاتے ہیں بات چیت کر کے جو کہ شکرارا لے آتے تو آرام ہے شکرارا تو ہمارے لیے تو نہیں ہے کون سا آرام ہے کہ کوئی کوئی دس سے دے رہا ہے کوئی چار سے چاول دے رہا ہے بڑے جمع ہوئے ہیں نوجوان روزمان ہو پیسے ڈاری رکھنا اور منچے رکھنا چل بیٹھے تو بہت دھیان کیا تھا ایک تو نہیں جی کہتا ہے اتنی مشکلات دھیان کرتا ہے اتنا امال کرے گا اللہ کا بول رہی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے آپ نے اپنے دھیان کر دیے اللہ کرنا کو دیکھو اس طرح ہو عید آ ہو اور بچوں کے لیے کپڑے وپڑے ٹوپیاں دو خرید رہے ہیں اور تو بازار پہ جا رہا میرا ایک دوست ہے بڑا میرا بڑا اچھا دوست ہے اور تو اگر گھر کو کھلا جائے کھپا نہ ہوتی دوستی تو اس نے کہا تجھے پیسے دیے کہ یہ دس روپے لے کر میرے بیٹے کے لیے ٹوپی لاؤ گے ٹوپی ہوگی بڑی خوبصورت اسی لیے ٹوپی لاؤ گے اب تم جا رہے ہو تمہارے ایک دوست سے گزرا کہتے ہیں کہ چلو اس کی جلیبیاں مریضیاں کھاتے ہیں دس روپئے کی تو تیرا بڑا اچھا دوست ہے وہ کوئی کھپا نہیں ہوگا تو ٹوپی لے کر جائے گا بس جلیبیاں مریضیاں کھاتے جاتے تھے تم کیا کرے گا جلیبیاں کھائے گا کہ اچھا دوست ہوتا کرتے اس اپنی بات سے پکڑا دیکھو اتنی مہربانی اللہ تبادلہ اتنی رحمتیں مہربانی پیدا کیا میں روزی دے رہا میں پھاڑ رہا رحمت ہے مہربانی اور تھوڑا سا احکامات پورا کرنے کا کر رہا کر رہا ہے چھوڑ دیں اور کہیں وہ بڑا مہربان ہے بڑا سب سے کھپا ہی نہیں ہوتا چھوڑ دیں چپ ہو گیا تو مہم جو پرانپاج میں ہے وہ تین جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خور ہے کیسی کلا. رحمت ہماری بڑھ گئی آگے سب کی بڑھ گئی یہ انسان ہی آگے بڑھ گئے دوستی لگاتا اور نہ لگا بات لگے ہم تو بائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اس طرح اسپیکر کے سیزل میں یہ بات یہ اخبار سنا کے مطالعے کا موقع نہیں ملا ہوا ورنہ ہم تو بائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسی منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو شاہ نہیں کہ ہی دیتے ہیں کیا خاندان گزرائے ایران کے بردر خاندان گزرائے کوئی قابل اور ہم ही کے ہی دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو دنیا میں نہیں دیتے ہیں ایک واقعہ گرو نے بیان کیے ہوئے ہندو تھا تو وہ رات کو عبادت کرتا تھا بک سے آ کے بیٹھ کر سنم یا سنم اس کو بتا دیا پکار پکار پکا تو ایک یا سمجھ زبان نکلا تو اس کو غیر سمجھ جانے بندہ آواز آئی کہ یہ بندے میں حاضر ہوں لب لب اس کو بڑی حیرت کرتے ہیں مسلمانوں کو خراب کر میں نے جا کے سجا پاؤں گا بتایا گیا کہ سنم اور سنم اور سبب میں یہی تو فرق ہے یہی تو فرق ہے ہمارا کام نہیں ہو رہا تھا اس کے لیے جو میری تصدیق بیٹھا تو اس اس وقت بہت رقوف محسوس ہوتی کام نہیں رہا وہ زبان میں لائف پر دل میں یاد اللہ لگتی مبارس ہم تو سارے لکڑی کے ممبر سازاری عمر بیٹھنے سے یہ تسلی آ گئی اس کے بعد خیر اور لگے رہے ہیں, ہیں اور ایک طریقے میں نے سیکھا تھا سیکھا تھا پنجاب کے ایک موڈی شاپ سے میڈیکل کالج کے بودی شاپ انہوں نے بتایا کہ اس کو ہے میڈیکل کالج کے تین افسر ہیں لڑکوں کے ان کے ساتھ ایک بڑا مکان ہے تو اس کو کہتے ہیں چیف بارڈر کہتے ہیں سینئر بارڈر کہتے ہیں مل جاتا ہے سارے مسجد جس کے پاس ہے وہ فائدے ہو جاتے ہیں بچوں کو اس کے مزید پہ آنے کے بندوبست ہو جاتے ہیں مسجد میں پہمان صاحب فری اکومن مل جاتی ہیں ایک دفعہ بھارت رلی ہو رہا ساتھی چار مہینے لگایا گیا جو چیز باقی جو وارڈن بناتے تھے وہ دنیا دار بے نماز قسم کے لوگ ہوتے تھے اگر ان کو ایک بات نہیں ایک خصوصیت سے بتاثر ہوتی تھی اللہ تو گرے پڑے فاضر فاضر لوگ ہیں بے نماز لوگ ہیں اور امام صاحب سے اللہ اس طرح کتنا کچھ امام مصروف اور کتنا تو خدمت کریں اس کی بچوں کو پڑھانے پر ان کا بڑا خیال کریں اور یہ ہمارا خطرہ جو خود ماشاء اللہ خلیقہ دلہ ہے اور خلیقت کتاب جو خلیقہ رسولی تھا اللہ کا کے خلیفہ کتاب اور نام صاحب کو قائد کیا اور سختی جو شروع کی شروع کر دیے صاحب کہتے ہیں میں ایک دن بیا اور ایک رات کو میں مقصد سے اور بسر کے درمیان اس کو میں نے اور میں کوئی یاد تھا میں زیری مسجد کا خادم اور میں, جس کی شدمت جب میں کہاں جاؤں تری مسجد سے اس کے پاس جاؤں گا اس کو میں فریاد کروں گا فیصلہ ہوا ان کو لیٹر ملا کہ آپ مکان خالی کریں اور جائیں کہ جگہ دوسرا آدمی آ رہا ہم کیا وسائل کپارش کے وسائل بڑے لوگوں کے وسائل اور مختلف چیزوں کے وسائل یہ ڈھونڈتے ہیں ما وسیلہ سب سے بڑا وسیلہ یہاں کو سے کر دیا ہمیں تسلیف نہیں ہوتی ہے کہ مسئل یہی فائدہ اللہ تعبارہ چاہتے ہے کہ بندے بھروسہ کر لینا خاص ہو جاتا ایک واقعہ میں آپ بہت میں عمل کا دور ہو یاد ہے آپ یاد نہیں یاد میں آپ یاد ہے ایسا وہ کہتا ہے کہ اتنا ہوا کہ میں پرسنل تھا اس کا ایک خان کا اور تو کچھ لوگ میٹنگ کرنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ آج آپ میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتے بلا کر اپنے سامان جا کر بیٹھ گیا کہتے میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کچھ بار ہوئی اس کی آواز اٹھتی ہوتی رہی ہے بات ہوتی رہی ہے باہر بھی بات ہو کر ختم بکری کے لوگ چلے گئے ایوفان نے میں جائے تو کہا کہ دیکھیں یہ اسلامی جمہوریت کا لفظ خاص ضرورت کچھ ہے نہیں اس کی سے ہم کئی بلاس کی امداد سے مارون ہیں اور ہمارا ساتھ نہیں دے رہے خود کو اگر دیا جائے تو کہا بولے آپ کی کسی کے آگے دوسرے دنوں سے کوئی لیٹر بھیجا تو اس میں اس نے جمہوریہ ہے پاکستان لکھا ہوا میں نہیں میں نے کہا جی بھول کر رہے گیا کہ اس کے بعد یہ نہیں ہوا کرے گا میں نے کہا بس اس کے بعد نہیں ہوا کرے گا رات کو آیا میں نے دوڑ لیٹر ڈرافٹ کیے ایک بار یہ لکھا کہ یہ کیوں سکنی ہے اور دوسرا جو ہے تو یہ رات کی میں یہ شاط ہیں اگر یہ نہ مانی جائے تو میرا استعفیٰ پھر میں نے اگر دلّی سے بات کی سے کہا کہ بالکل آپ استعفی دیں میں نے ڈاکٹری سے سیکھی تھی کہ ہمارے جیسے حالات آ گئے اس کی میں ہمیں مزدوری کروں گی اور اگر آپ کوئی فکر نہیں پہلے میں نے جا کر اس کو ڈونو لیٹر دے دی اس کو پڑھا پڑھا جب سوا جو آئی ایس آئی آپ بنا رہی تھی تو اس میں غلط نہیں لیا جا سکے فائدہ کے لیا جا سکے اور یہ عام کمزور ذہن والے لوگوں کو اس سے پتا نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا نقصان ہے کتنا ہم لگتے ہیں کی چار کیا بات میں رہا تھا کہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے خاند کی لڑائی کا حال پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے کھانے کو کچھ نہیں ہے اور گھیرا گھیرے میں آئے ہوئے ہیں بدنام نورا کو عورتوں کو کیلا بند کر کے چھوڑا ہوا ہے اور خود دیا ہے تو جملے سلا کے آگے کنڈ کھو کر پیچھے پہاڑ ہے کھود کر کے پیچھے پناہ لیے کنڈوں کا خیال ہے کہ یہ لڑائی ہے نا یہ اس میں لڑائی ایک ہے پنا لیے مسلمانوں میں برتن یہاں بنا لی ہوئی ہے عورتوں کو وہ وہاں بنا میں رکھا ہوا ہے اور ایک مہینے کا دو مہینے کا رسو کیا ہوا ہے عورتوں کے لیے یا کچھ مدد کیا برتن سے ہو گیا اور پیڑ پتھر باندھ لیے ہیں گرام شکایت کی حضور سے تو وہ ان کو پتہ چلا کہ حضور نے دو کفر باندھے تو ان کا گھر کا یقین دن کا پھا گیا خالی ہیں اور دو واقعات بڑے عجیب ہیں تین واقعات وغیرہ اس طرح کہ یہ پیچھے जो جو تھا تو اس سے بندینا بناور ہو سکتی تھی دشکوں سے بچپن جاب عبداللہ شادی ہیں وہ گئے انہوں نے گھر والے سے کہا کہ ان پر اتنا اتنی بھوک ہے کہ میں جب آپ کے قریب جاتا ہوں تو میں آپ کی حالت کو برداشت کر دیکھ لوں گا کیا سے کچھ کھانے کی روز کر سکتی ہے اس کہا کہ ایک ساتھ جو ہیں ساڑھے تین سا چار سے اور ایک بکری کے بچے انہوں نے کہا جو تو پیس گیا انہوں نے بدل سبق کیا اس کو پکا لیا اور نے اللہ علیہ وسلم مگر آپ اور آپ کے ساتھ جنگی آٹھ دس میں ہو جائے کھانے کا بندوبست نے دس آدمی رکھے نا تو میں ہمارا کیا کندو تمہارے کھانے کا بندوبست جاب کی بیوی نے کیا چار سے حضور کو سب کو لے آئے گی آپ نے بتایا تھا کہ بتایا تھا کہ کتنا کھانا کا فکر نہ کرے گا حضور سیدھا فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے آ, کا اور سارن اور روکی کسی کو تقسیم نہیں اب آ کر بیٹھے بیٹھنے کے بعد سارا نکال کرے روکیے تقسیم کر کرتے ضلع جا, میں کہتے ہیں کہ میں آرام تھا کہ کھانا پہلے زیادہ تھا یاد جاتا ہوں تو یہ بات کر رہے بڑا دی. اور دوسرا کون سا جی واقعہ درخواست اس میں اتنا سرک آیا برگر اپنے ساتھیوں پر اتنی طرح تکلیف کے مارے کہ نے انسار کو جمع کیا اور فرمایا باجی نے انسار کو جمع کر کے سب لوگ کہو تو ہم مجموعہ میں لگ رہا ہے آج ہی ان لوگوں کو دے کر سنا کر اس کا سفر جو فصل آئے گی آج ہی کھجورے دے کر سلا کر لیں انصار نے کہ مجموعہ کے یا تو لوگ ہم خرید کر کھاتے رہے یا مہمان بن کر کھاتے رہے جب انسان میں نہیں تھے تو اس وقت بھی زور سے نہیں کھاتے تھے آپ جب ہم سلمان ہیں تو ہم زور سے کس میں ان کو تو وہ کو ہوا کہ ان کا جو اعتماد بھروسہ نہ پر ہے ہے اور آپ کی تو شبکت کی وجہ سے تھا کہ وہ تکلیف نہ کی تکلیف سفر ہو جائے اور مادہ ہو جائے ایسا پھر وہ کہتے ہیں کہ غالت لفسار بلاگ البر حناظر آنکھیں پتھرا گئی ارے جی منہ پہ آ گئے اور اللہ تعالی شدار کے ساتھ عجیب عجیب ڈان باندھ گئے جن لوگوں نے سیکورٹی پڑھی ہو تو یہ آنکھیں پترا جانا منہ کو آنا اور مجھے باقی اس کے, کے, کے مالک ہو تو سب ایک آدمی پتہ چلتا ہے گاؤں میں پڑھ لیا ہوگا ہر کے بڑا کا طرف ڈوب راغا تلپ تھا مڈابش میں زبردست نا تین اسٹیجیز ہوئے کیسے سخت حالات اور اس میں جب دیکھا کہ جمے ہوئے ہیں بس محفظ... اگر اللہ فرماتے ہیں منالے کب تھی المومن ضرور گاروں چلیے شبید... ایسے آزمائے کے مومن نے اور گڑ گڑ گئے بہت سخت جڑ گڑانا تھوڑا پولش کر دے سخت طریقے سے لمبی کی جلات ہیں نا اس طرح کے گردیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایسے ہیں اب اگر میدان چھوڑ کر پہاڑوں پر جا کے حالات ایسے ہیں کہ کرش ہو کر بالکل غلامی میں جا رہے ہیں سجن. تو آپ فیصلہ, مر لے فیصلہ کرو کہ باہر کر پہاڑوں پر چڑھیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بٹھائیں اور ایسے کرنا ہے بس میدان جمنا ہے نا بس بس جمع کر رہے ہیں منالی کا مدد کے بعد مدد آتی ہے کیا پڑا کرتے ہیں آپ کو باہر میں کیا پڑا کرتے ہیں جی گروار سلیہ سے گرپتا ہے کیا پھیل گیا گرپال کا پوری ہندو گروا سا آگے کیسے والے تو آ رہے ہمارے گھر خالی ہی ہم تو خطرے میں بال بچے خطرے میں تھا پر ہمارے گھر خالی ہیں خالی کہاں ہے یہ بھاگنا چاہتے ہیں آگے پھر کیا فرمایا جیان جی؟ کرتے کرتے کرتے آ گئے کہ آگے پھر اللہ فرماتا ہے پرسن है آ رہی ہوں ریحان اور نے دہلی قید ہوا اور دہی اللہ نے ادش کر ان کو تم نہیں دیکھ رہا اور ایسے آگے کس طرح ہے فطر فطر کیا بادر چار کو بہت اچھی دیکھ رہا ہے مطلب وہ کل مت اللہ وج اللہ کا جو کلمہ تھا اس کو اللہ نے خالد کر کے بتایا تھانا سیکھنا تفریح سیکھنا ایک وہ سب ہے ایک اس کا اس کی حیثیت کے ساتھ سننا کی کتنے والا کیا بیان ہو گیا تین بیان ہو گئے کون سے بیان ہو گیا کھانے والا ایک جو ہے تو یہ الگ اور ایک بڑا گیا تو ہو گیا چار باتیں آپ سیکھیں اور کون کون سی ہیں وہ تو پہلے کھانا کھود دے گا اس کا اس میں جو ہوا ہے اس میں اتنے کنڈیشن کے حالات ہے کہ تین نمازیں چار نمازیں قدا ہو گئی چار نمازیں اور نہیں کرتی اتنا مسئلے کے موقعے پر مصروف رہنا تھا اور آپ کے ساتھ آپ کے وجہ بتا رہا غالب ان میں سلبر عدلہ کرنا تھی وہ فرماتی کہ تھوڑی دیر بھی آپ خرید مہرت نہیں کرتی کہ آپ ہتھیار لگے ہوئے آ کر لڑتے تھے اور اتنے پھر مورچے پر جو ہے تو تخار ہلا بولتے تھے اور آپ جان لگتی نہیں تھی کہ آپ پھر دوڑ کر جا کر مورچے پر کھڑے ہوتے تھے اور زبان مقابلہ کر سکتے ہیں بس یہ فتح ابھی جو کھنڈک ہے کچھ باقیات رہے گی شرک کے میں حالانکہ اس کھڈک کو مسجدوں کو ایریا کو اسی طرح معصول کرنا چاہیے جانے والے لوگ ان تاریخی ان کو دیکھتے ہیں آپ ان کو یہ, چاہ, یہ چاہتے ہیں کہ ارے ہرا ارے شور کو اڑھا دیے جائیں گے آڈر آگے بنائے ہوئے تھے تاکہ نظر ہی نہ آئے آڈر بھی نہیں کوئی پا کہ کسی آدمی نے ایسے وہ چھپر وپر کر کے آگے اور تو کیے تاریخی وہ سب تاریخی جگہوں کو محفوظ نہیں چاہیے بس یہ پتہ آپ کا مرچہ تھا چار نمازنے کے بعد اور جنب ایک ہی سڑپ ہوئی ہے ایک آدمی امر اب جگہ امر اب جو ہے اس نے آ کر یہ ایسا کمانڈو تھا کہ سو آدمی سے تھا اتنا مضبوط آدمی تو جب کافی دن لائی گئی اس میں وزن یا اس نے ڈھوڑا دعوایا اور خلے سے چلاک لگا کر پار کر دیے اس کے آواز بھی کوئی مقابلے کو آئے خل میں مبارک تھی اتنا ہی نہیں یہ روبدار پہ جوان تھا کہ کوئی آدمی نہیں بٹھاتے دن اٹھے اور دوسرے ہمارے بیٹھتے مبارک پھر کوئی نہیں اٹھا اگر کلی اٹھے تو آپ نے سنگا تو کسی بار پھر اس کے بعد آئی پھر آپ اگر پھر عمر دی. ایک. ایک. بس ایک. <laughs> تو جب وہ تھی کیا سنر کے فرمائیں اللہ کا نام لے کر چلو جب گئے تو اس کو بڑی بےزی محسوس ہی. ہمارے دوست مقابلے میں جی بتائیے جا جا میں تیرے خون سے اپنے پلوار کو رنگنا نہیں چاہتا خیال رکھیے کیا چیزیں بتائے میں نے پوار مانگنی ہے کوئی پلوانا ہے مقابلے میں کیا پتہ کو مزہ کن تو خان کا مظاہرہ ہونے کہا کہ تیرے خون سے میں اپنے پلوار کو رنگنا چاہتا ہوں تو وہ غصایا تو اس کو غصا آیا، تو آگے بڑھ بڑھ کر وار کیا تو اس نے جب ڈھال پر روکا تو اس میں ڈھال پکا تھا ایسا, ایسا اور پھر جس وقت ردری کا وار ہوا کیونکہ اخبار بھی کافی جنگ ہوئی ہے اتنی درد کی کہ اس میں راج میں نظر نہیں آ رہے تھے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس کون غالبار ہے کون مغلوب نے جو تلوار ماری تو ان کے دوڑ ٹکڑے کیے جب انہوں نے مارے تقیر لگایا تو پھر مسلمانوں کو پتہ چلا دکھت پھر اس میں لم پرواہ جو آیا تو اس میں تیز ہوا ہی ہے تو کفوار کے شہ اور الٹے بیگیں اور ان کے گھوڑے بھاگے اونٹ بھاگے اور فرشتوں میں جو ہوا تو میں دنوں پر رو پایا گھبراہٹ آئی ہو پھر کہہ رہے تھے کہ آئے تھے واپس ہو جاؤ واپس ہو جاؤ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کیا کہتے ہیں جانے کو کیا کہتے ہیں رح کی کیسے ہم نے تمہاری مدد کی چار واقعات پورے کہہ رہے تھے کہ کو والی ہو تو لگتے ادھر میں کیا کرے کیا میں اس کروں کہ انسان کیا محدود قوار محدود زندگی ایک دفعہ بیان ہو رہا تھا لا کاری والوں نے کوتے کی ملاس کے مسئلے کو دستخط کرنے کے لیے اپنے لا کاری میں ایک کا سیمینار کی جو کوتا رہ جاتا ہے دادی اس کی بات اس کی میں اس کے بات سنیں ضرور آسام علیکم دے ہاں ہاں ہاں کار مکمل میں شلوک دے دو شلوک ویگم ہاں اور اس سے دا لمذو ہاں آد تک دے آد تک دے آد بہوڑو پھٹ کے نہیں کازو موڈو کازو کازو موڈو پڑو پارسی تو دا سار سے نہ کھا قدم ترجول ہونا بغیر جگہ میں درد کیا صاحب کو بلایا ہوا تھا اصمجان صاحب کی ساری عمر غیر مقدم میں گزری ہوئی ہے اور مسجد کے طلبوں میں گزری ہوئی ہے تو بیان کر مطمئن نہ کر سکے بڑی اگر مولانا صاحب اتنے ضعیف ہو گئے تھے کہ نے کر لی لیکن بات نہیں کرتی پروگرام ختم ہوا تو میں نے اس کے بعد کہا کہ تجھے زندگی لاؤں کہاں سے ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے میں نے کہا میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے آیا افروس جان میں اور ورنہ بھی تو میں تھوڑی دیر میں سارے مہینے کو بلٹوز پر کر ڈاکٹر کراب نہ پڑے ہوئے موضوع کو بیان فرماتے تھے تو علم دزنی سے اس کو ایسے بیان کر لینے کہ بعد میں اس کو ماجد آدیث چکر کھاتے غزل کے کیسے بلا... ان کو بلایا نا فیڈرل فورس نے میرا کہہ رہا تھا کیسے آدمی بلایا ہے جو آج بھٹ نہیں پڑ سکتا میں نے لکھا میں مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس میں دو باتیں ایک حضور اپنے سامنے رجم کروانا کروانا اور ہے کہ آیت کا ارغانیت لبا ہے مرد نہ سو گرے لگا گرے بہنتی ہوں سنسار نہیں بہن, بہن لوگ تو بعض یہ فیصلہ کن درجے میں داخل ہو جائے گی آخر میں اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ جملہ ہے اور ہم دوڑ نفسوں کو بلا کر بولتے ہیں مطلب کہ آخر میں جا کر اسے گرف پڑ جائے گی اور وہ پھر کھلنے کے لیے صرف ایک بات پر چلے گی تو آج انگریزی والے نہیں ہوں کہ مجھے یہ ہوا آج وقت زیادہ لگتی ہم کرتے ہیں آخر میں سوال کریں گے کہ آپ کے سنسار کرنے کی کیا ہے اور آیت جی کی کیا اگر آئل کا نزول آپ کے سنسار کرنے کے بعد مجھے مطلب یہ ہے کہ وہ بات منسوخ ہے تو یہ بات اور اگر آپ کا, آپ کا سنسار کرنا آیت کے نزول کے بعد سناتی ہے سر کا مطلب یہ ہے کہ آئے کے نزول ہونے کے باوجود آپ نے کیا ہے تو آیت کا اس کی تشریف جو ہے یا وہ منسوخ ہو چکی ہے منسوخ کر سکتی کہتے یہ سن ملنا کتنا تک کام میں نکلے کتابیں یہ نہیں ملنا, سن ملنا. تو کہتے مجھے خواب میں حضور کی ضرورت ہے اور مولانا ذکری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شارہ کیا مولانا نکریہ صاحب کی طرف کوٹ ہے اور میں تو لمبے لمبے کپڑے کہتے ہیں میرے پاس گزرے تھوں کے دامن میرے اوپر صبح نرسہ تھا بات کا اشارہ ہے کہ ان کی کتابوں میں ان کی کتاب کی اور بہت ہے کی شرح یہ دنیا میں نمبر ایک کتاب رکھے جاتے ہیں ساری یونیورسٹیوں میں اور جو اسلام وہ دیکھیے تاریخ سن نکل آئی. بس کہ جب میں نے ساری بات کی تھی آخر میں ان نے کہا کہ اب حیصلہ تو بغیر سنوں کر نہیں ہوتا جتنے لوگ لیڈ کرنے کے لیے گئے تھے اس کا جواب نہیں دے اور نہ کسی کی تیاری تھی کہ جب اس بات کو میں نے بولا نے کہا کہ بس یہ بات ہے اس پر لکھ ہے جس سے گروانی کی ضرورت ہوتی ہے بیٹھ کر گیا اور بات اثر نہیں ہو سکتی جانے مجھے ساتھی نے کیا دیکھ کر پلایا ہے کب کا جا چکا لیکن نظر آتا ہے आ